روس کے اندر اور ہجرت اپنی اپنے وسط تک پہنچی ہے اس پر بات ہو رہی تھی کہ رستے میں ام امت کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور وہ خاتون ظاہر آپ کو پہچانتی نہیں تھی اور آپ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے نہ آپ اور نہ آپ کے رفقا اچھا رفاقت کی صورت یہ تھی کہ ایک اونٹنی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسری پر سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ ان کے آزاد کردہ جو غلام تھے جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے جناب حضرت سیدنا عامر بن فہیرا وہ تھے اور تیسرے اونٹ پر یعنی اپنے ہی اونٹ کے اوپر وہ صاحب تھے جن کو رستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا گیا تھا کیونکہ عام رستے سے آپ ہٹ کر جا رہے تھے عام رستے سے چونکہ نہیں جا رہے تھے اس لیے اس عام شاہراہ کو یا مین رستے کو چھوڑ کر آپ نے جو رستہ اختیار کیا تو اس کے لیے عبداللہ نام کا وہ بندہ تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک اچھا اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی, ایک ہی اونٹنی کے اوپر تھے سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو رستے کے اندر خرچ کے لیے اپنے ساتھ جو ان کے پاس پیسے تھے ان میں سے پانچ ہزار درہم باقی رہ گئے تھے جب سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے اور یہ چالیس ہزار درہم خرچ ہوئے سارے کے سارے غریب مسلمانوں کو غلامی کی قید سے آزاد کرنے کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو خریدا اور لوگوں کو خریدا اور ان کو ان مصائب سے آزاد کیا جس سے جس کے اندر وہ ابتلا تھے اس میں سید نوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دولت کا بہت بڑا حصہ لگا پانچ ہزار درہم ان کے پاس باقی رہ گئے ہجرت کے وقت میں وہ انہوں نے اپنے ساتھ لیے اور رستے میں ان میں سے کچھ خرچ ہوئے اور جو باقی رقم رہ گئی وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کے اندر خرچ ہوئی ایسی بابرکت دولت تھی سعید نبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لگی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے پیسے یا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اور بڑے درجے کے صحابہ جن کو کہیں ان کی آزادی کے اوپر لگے یا اس زمین کی خریداری کے اوپر لگے جس پر مس نبی آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی اس کی پہلی زمین بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے زندگی میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ان کے بدلے چگا دیے سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ اللہ قیامت میں چگائے گا تو چل پڑے اس خاتون کا شوہر آئے اور اس نے جب ان کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ کہی وہ قریشی نوجوان تو نہیں ہے وہ قریشی آدمی تو نہیں جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے تو اس نے عورت کو تو پتا نہیں تھا اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن بڑے بابرکت آدمی تھے اور اس پر اس نے وہ اشعار میں سے کہا کہ کہے اچھا یہ اشعار حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشعار اس خاتون نے کہے اور بعض روایات یہ ہیں کہ یہ اشعار ایک غیبی آواز نے کہے جو اس وقت وہاں آواز آئی سب لوگوں کو اس سے یہ اشعار کی آواز اس وقت پہنچی کہ جس میں کیونکہ اس میں حضرت ابکر کا ذکر بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے ام مابت کا ذکر بھی ہے تو بہر جی باتیں نہ کیا کریں جب آپ لوگ درس چل رہا ہے آپ لوگ کی آوازیں پوری مسجد میں گونج رہی ہوتی ہیں سلام دعا درد سے پہلے کیا کریں اس وقت درس چل رہا ہے بات چل رہی ہے تو اس وقت گفتگو نہ کیا کریں مسجد میں خاموشی سے آ کے بیٹھنا چاہیے جب بات چل رہی ہو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اچھا جی تو اس سے وہ مرستے کے اندر آئی اور اس سے جب یہ حضرات آگے نکلے تو دو اور واقعات پیش آئے جن میں سے ایک سورا نے مالک کی آمد کا ہے اور دوسرا بريدہ اسلم قیامت کا ہے مشرقين مکہ نے یہ اعلانات کیے ہوئے تھے کہ جس نے ابو بکر صدیق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے قتل کر دیا اليز بل یا گرفتار کر کے لے کر آئے تو فى كس سو سو اونٹ دیے جائیں گے ايک سو اونٹ ایک شخص کے اوپر انہوں نے رکھے تھے یہ بڑا انعام تھا اس زمانے کے حساب سے تو لوگ اس کے اندر نکلے سوراقا ابن مالک نے اپنا قصہ خود سنایا ہے چونکہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور بریادہ اسلامی مسلمان ہوئے سوراخا کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا اور میں اپنی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ چار لوگ تھے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت عامر ابن فہرا تھے اور وہ چوتھا وہ جو رہبر تھا وہ تھا تو اس نے کہا میں نے چند لوگوں کو ساحل کی طرف سے جاتے ہوئے دیکھا ہے ایک بندے نے آ کر کہا اور مجھے اس بات کا شک ہے کہ یہ وہی لوگ نہ ہوں جن کے لئے قریش نے انعام کا اعلان کیا مالک یہ سوراخا ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو رستاروں میں یہ دوسرا رستے کی طرف سے اس طرف سے ہی گئے ہوں گے تو لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس شخص کی میں تائید کروں گا تو یہ چلا جائے گا ان کے پیچھے اور اس کا انعام اس کو مل جائے تو میں نے کہا نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے میں نے اس کا انکار کر دیا اور وہ بندہ چلا گیا میں اس کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پیچھے نکلا اور مجھے اندازہ یہی تھا کہ یہ لوگ وہیں پر ہوں گے تو کہا کہ میں ایک اور طرف سے نکلا اپنی باندی سے میں نے کہا کہ فلانے ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا پہنچا دو اس نے گھوڑا پہنچایا اور میں وہاں سے اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر نکلا تو کہا کہ جب میں یہ قریب پہنچے تو سید نہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے تو ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے قریب آ گیا یہ شخص تو آپ نے فرمایا کہ لحژن ان اللہ ماہانہ کہا کہ بکر تم غمگین مت ہو اللہ جل شانو ہمارے ساتھ اور اس وقت آپ نے سراقہ کے لیے بدوا کی اور بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو پچھاڑ دے یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو پچھاڑ دے تو جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا جب وہ زمین میں دھنس گیا تو پتھریلی زمین میں یہ بھی نہیں کہ ریتلی زمین ہو ریت کے اندر تو گھوڑے کے پاؤں جاتے ہیں پتھریلی زمین کے اندر گھوڑا زمین کے اندر چلا گیا تو سوراکا نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی آپ دونوں کی بدعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آپ لوگ اپنی بدوا واپس لے لیں میرے لیے دعا کر دیں میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ نصرفیہ یہ کہ خود میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا اگر کوئی اور بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا کی طرف آیا تو اس کو میں واپس کر دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے تو گھوڑے نے تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دی تو جب وہ آگے آیا کہتا کہ میں اس وقت جب آپ کے بدعا کا منظر بھی میں نے دیکھ لیا اور پھر آپ کی دعا سے اپنے گھوڑے کو آزاد ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھ لیا تو سراقا کہتے کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ جل شان ہو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا یہ ایک زمانے میں ضرور غالب ہوں گے لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام نہیں لائے اور کہا کہ آپ ان کے پاس کچھ سامان تھا تو میں نے وہ آپ کو پیش کرنا چاہا عقیدت کی وجہ سے آپ نے قبول نہیں فرمایا اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جب آگے جائیں گے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزریں گے جہاں میرے میرا علاقہ ہے میری زمینیں وہاں میرے جانور چر رہے ہوں گے اونٹ ہوں گی بکریاں ہوں گی گھوڑے ہوں گے میرے میں آپ کو ایک علامت یا نشانی دیتا ہوں تو آپ وہاں جا کر میرے بندوں کو جب وہ دیں گے میری طرف سے تو آپ اس میں سے جتنے گھوڑے اونٹ بکریاں جو کچھ بھی آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا تو اس کے بعد اس نے ایک بات کہی سوراقا نے اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک درخواست ہیں. آپ مجھے ایک تحریر لکھ دیں کہ جب بھی آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا جب بھی آپ اس ساری سرزمین کے اوپر غالب ہو گئے تو مجھے امان حاصل ہوگی آپ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اور عامر ابن فہیرا نے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر سوراقا ابن مالک کو امان لکھ کر دیتی اچھا اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا یہ وہاں سے واپس آیا مکے کے تک چلتے چلتے اس کو رستے میں بہت سارے لوگ ملے جو آپ کی تلاش کے اندر نکل رہے تھے یہ ہر ایک سے یہ کہا, کو ادھر ادھر کرتا رہا اور کہتا تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھ آیا ہوں اس طرف سے بہت جگہ سے واپس آیا اچھا یہ اس طریقے کے ساتھ ایک تو اس کو وہ ہوا اور سورا نے کہا کہ اشار ہے سراقا کے اس نے کہا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین کے اندر دھنس رہے تھے تو اگر اس وقت ابو جہل کو اس نے مخاطب کر کر کہا تھا کہ اگر تو اس منظر کو دیکھ لیتا میرے گھوڑوں کے قدم کے زمین میں جانے اور پھر باہر نکلنے کے تو تجھے ذرا برابر بھی شک نہ رہتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھیجے گئے اب آپ آگے چلے مزید تو یہاں سے آپ کو حضرت زبر ملے وہ شام سے اپنے تجارتی قافلے سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کو کچھ ہدایہ پیش کیے لباس پیش کی اس سے آگے چلے تو ایک اور شخص جن کا نام بریدا تھا بریدا عربی کے اندر برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں تو یہ اپنے ستر لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا آپ کو اور یہ پہنچے قریب اپنے سارے لوگوں کے ساتھ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے مطلب بریدہ کا مطلب آپ اردو کے اندر اندريى کہہ لیں کہ ٹھنڈک پہنچانے والا یا جس کو ٹھنڈک پہنچی ہوئى ہو ٹھنڈ والا آدمى تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ مبارک کیا اور فرمایا کہ ابو بکر ہمارا کام بھی ٹھنڈا ہوا یعنی اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہوگا یہ نام کا کے اثرات اس کو عربی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تفاؤل کہتے ہیں. تفاؤل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نام سے اچھی اچھا گمان لینا اچھی فعال لینا اچھا اس سے یہ خیال کرنا کہ اس کے اس نام کا یہ مطلب ہے یہ آپ نے صلاح ادیبیہ کے موقع پر فرمایا سلیہ دبیا کے موقع کے اوپر ایک کے بعد ایک قاصد آ رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے آخر کے اندر جو قاصد قریش کی طرف سے آئے ان کے نام سہیل تھا سہیل سہل سے ہے اور سہل کہتے ہیں آسان کو تو آپ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا کہ اب سہیل آ رہا ہے اب معاملہ آسان ہوگا اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے جن کے معنی اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو پھر ہمارا کام بھی ٹھنڈا اور درست ہوا ٹھنڈے سے مراد یہ کہ درست پھر آپ نے پوچھا برایدا سے کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلم ہے میرا قبیلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکر سے کہا کہ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا تو آپ نے کہا کہ تو سلامتی کی بات ہو گئی پھر آپ نے پوچھا کہ اس بنو اسلم قبیلے میں سے تمہارا تمہاری شاخ کون سی ہے اس کے اندر سے تو انہوں نے کہا کہ بنو سہم ہے میری ساخ سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ تو آپ نے حضب بکر صدیق سے کہا جب اسے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا یعنی اس سے بکر مخاطب بکر کی طرف اس کو کہا برادہ سے کہا کہ تیرا حصہ نکل آیا کیونکہ تو بنو سا مطلب یہ تھا کہ اسلام میں سے تیرا حصہ نکل آیا اچھا بریدا آپ کو جانتا نہیں تھا اس نے آپ سے پھر پوچھا اس وقت کہ آپ کون ہیں آپ نے کہا کہ انا محمد الرسول اللہ میں محمد ہوں اللہ جل شانو کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں آپ نے اتنا کہا تو بریدہ نے کہا کہ اشد اللہ اللہ الا اللہ وشد اللہ محمد رسول ہوں. وہ بھی مسلمان ہوئے اور ستر بندے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے بس آپ کو دیکھ کر اور اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جب مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اپنی پگڑی جو آپ نے باندھی ہوئی تھی وہ اتاری اور نیزے کے اوپر عورتوں کے ڈنڈا نہیں تھا تو نیزے کے اوپر اپنی پگڑی مبارک کو آپ نے باندھا اور وہ جھنڈا بریدہ کو عطا فرمایا اور کہا کہ یہ تم پکڑو جھنڈا آپ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا بریدا نے اٹھایا ہوا تھا جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا قسمت دیکھیں اس چیز کا یعنی جو نکلا اپنے گھر سے اپنے سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تھا وہ آپ کا سپاہی اور آپ کا جانسار بن کر آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا اچھا جی یہ تو رستے کی چیزیں تھی مدینہ منورہ جب آپ کے پہنچنے کے جو مناظر سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی کہ آپ اصل میں آپ نے ہجرت کا ارادہ تو محرم سے ہی کر لیا تھا دیکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ذلحجہ میں حج ہوتا ہے ظاہر بات ہے ظلحجہ میں انسار کا وہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی بیعت اخبار جس کو جس کا انہیں پڑھ لیا ذکر جس میں بہتر چوہتر لوگ آئے تھے یہ زلحجہ میں آئے تھے حج کے لیے آئے تھے اور اسی موقع پر آپ کی ہجرت کی بات چیت انسار کے ساتھ طے ہو گئی تھی اور وہ زلحجہ کے اندر واپس بھی چلے گئے محرم میں آپ نے ارادہ کر لیا ہجرت کا اللہ تعالی کے حکم کا انتظار تھا اور پھر محرم کا مہینہ گزرا سفر کا مہینہ گزرا ربی الاول کے اندر آپ نے ہجرت فرمائی ہے اس کی تفصیلات آ جائیں گے بھی آگے کن تاریخوں میں اور کتنے دن لگے آپ کو تو ان کو پہلے سے تو اندازہ پہلے سے تھا کیونکہ وہ دعوت دے کر گئے تھے انسارے مدینہ اور پھر یہ ہوا کہ ان کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل گئے تو وہ مدینہ سے باہر آ کر ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر روزانہ یہ لوگ ایک مقام ہے ادھر آ کر یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں آپ کے پہنچنے کا آپ کی اطلاع پہنچنے کا تو دن بھر انتظار کرتے تھے اور جب شام ہو جاتی تھی سورج ڈھل جاتا تھا تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اگلے دن پھر آ جائے کرتے تھے اسی طرح ایک دن یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک یہودی جو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا اس کی سب سے پہلی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور اس نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے زبان سے جو بے ساختہ جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ یا بنی قیلا ایک کیلا کی اولاد یہ اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے ان کی ماں کا نام ہے یہ چونکہ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں دونوں دونوں بھائی تھے آپس میں اوس بھی اور خزرج بھی تو دونوں قبیلوں کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک قیلہ کی اولاد تمہاری خوش نصیبی کا سامان آن پہنچا تمہاری خوش بختی کا سامان آن پہنچا تو آپ وہاں پر طریقے کے ساتھ داخل ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں انسار باہر نکلے اور اتنا انہوں نے پرجوش ناروں کے ساتھ اور نارا حائے تقویر کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ پوری آبادی جو, مد... جو مدینہ سے باہر جو آبادی آتی ہے جس کو عمر ابن آف کی آبادی کہتے ہیں یہ قبا کے اندر تھی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر باہر کی طرف قبا کی بستی تھی اور اس بستی کے اندر عمر ابن آف جو تھا یہ قبیلہ ہے امر ابن عوف ان کے مکانات آتے بہت زیادہ ان کے سردار کا نام کلثوم تھا کلثوم بن ہدم آپ نے جو تین دن کا قیام فرمایا وہ کلثوم ابن ہدم کے مکان کے اوپر فرمایا ادھر ہی کے اندر اور حضرت ابکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی انصاری خبیب کے گھر کے اوپر ٹھہرے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو جن کو آپ امانتے حوالے کر کے آئے تھے مکے والوں کی وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی, لوگ کی امانتیں واپس کر کے تین دن کے بعد مکہ سے چلے اور وہ بھی کچھ دیر کچھ دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور ان کا قیام بھی انہی کلسوم ابن حدم کے مکان پر ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقیم تھے قبا آج تو مدینہ کا محلہ ہے مدینہ میں داخل ہے اندر ہے بالکل بیچ میں آ گیا اس زمانے میں میں نے ارض کیا کہ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے کے اوپر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کبا میں, میں جو قیام فرمایا اس میں جو پہلا کام آپ نے کبا کے اندر کیا وہ مسجد کبا کی بنیاد ڈالی جس کو قرآن نے کہا جو میں نے آیتے شروع کے اندر پڑھی خطبے کے اندر اسی سالت تقوا من اول یومن احکو فی ہالب المتحرین آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اس بنیاد کے اندر جو کھودی جاتی ہے سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے پہلا پتھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نیچے بنیاد میں قبل اس پتھر کا رخ قبلے کی طرف کیا دوسرا پتھر سینا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے رکھا تیسرا پتھر عمر فاروق نے رکھا یہ حضرات بھی آگئے وہیں پر اور اسی طرح یک کے بعد دیگرے صحابہ کرام اسے پتھر رکھتے چلے گئے اور آپ نے خود بنفس سے نفیس اس مسجد کی تعمیر کے اندر آپ نے حصہ لیا اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو آزاد سرزمین کے اوپر گویا کہ بنی تھی ارض اسلام کے اوپر جس کے اوپر اسی لیے یہیں پر آپ نے پھر اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا اسی مسجد کے اندر جب یہ مسجد بنی تو اللہ جان نے آیت نازل کی نا مسجد ان اس اول یومین کے وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن تقوا کے اوپر رکھی گئی ہے تقوے پر رکھی گئی ہے وہ مسجد اس بات کی مستحق ہے حق احق کہتے ہیں مستحق ہے وہ مسجد اس بات کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں یعنی آپ کے نماز پڑھانے کی اور آپ کے خطبہ دینے کی وہ مسجد پوری طور پر مستحق ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوے کے اوپر رکھی گئی ہے کیونکہ قرآن نے اس مسجد کے ساتھ پھر ایک اور مسجد کا ذکر بھی کیا ہے اور وہ مسجد زرار اسی جہاں پر جس سورت کے اندر یہ سورت توبہ کی یہ آیات ہے اس میں کہا گیا کہ وہ مسجد سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی سازشیوں نے سازشیں کرنے کے لیے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی تھی اور اس جو کہ اس خیال سے مسجد بنائی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ مسجد میں تو لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی تھی تو جب یہ آئے نازل ہوئی کہ اس میں اللہ نے کہا آپ مستحق کھڑے ہوں اور پھر فرمایا کہ فی ہی یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے مرد ہیں جو ظاہری اور باطنی تہارت کو پاکیزگی کو پسند کرتے رجالن یحبون ہیبونا یتطہروا یہ تہروں کو مطلب بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ تحارت کا اہتمام کرتے ہیں واللہ یحب یب اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں یہ بات اس قبا کی مسجد کے بارے میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قبا کے محلے کے لوگ تھے میں نے کہا جو قبیلہ عمرب بن عوف والے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے تم لوگوں کی پاکی کی قرآن میں تعریف کی ہے تو وہ کون سی پاکی ہے جس کا تم لوگ اہتمام کرتے ہو ان سے پوچھا تو ان کے بنی امر نے کہا عرض کیا گیا رسول اللہ ہم لوگ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا, پانی کا استعمال کرتے ہیں یعنی ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہی ادا پسند آئی ہو اس لیے اس جو آج کل تو ڈھیلے نہیں ہوتے لیکن اگر آج کل کوئی ٹشو پیپر سے پہلے ٹوائلٹ پیپر سے اپنا یعنی استنجا خشک کرے اور پھر پانی کا استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس آیت کا انشاءاللہ مستاق بنے گا جس کی بنیاد پر اللہ جلح نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے تو اس سے پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد تو بن گئی اس کے بعد ابھی آپ آگے تشریف لے جائیں گے لیکن مسجد قبا کے حوالے سے ایک فضیلت ہے جو آپ نے عام طور پر دیکھی ہوگی کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور مسجد قبا کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے جب وہاں جاتے ہیں تو اس پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قبا کی کبھی پیدل اور کبھی جو ہے وہ کسی سواری کے اوپر تشریف لے جاتے تھے اور دو رکعت نماز وہاں جا کر مسجد قبا میں پڑا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اور مسید قبا جائے اور جا کر دو رکعت نماز وہاں پر پڑے اس کو ایک عمرے کا سواد ملے گا اس لیے جو لوگ زیادہ تر شریفین کے لیے جاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں ابھی یہ جو رستہ ہے مسید خبا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا رستہ تھا جس رستے سے آپ جاتے تھے تاریخی آثار اور سیرت کے آثار کی مدد سے اس رستے کو ابھی تو میں نہیں گیا ایک سال ہو گیا تقریبا لیکن جب ہم ابھی آخری دفعہ گئے تھے تو وہ رستہ بن رہا تھا وہ ستر فیصد بن چکا تو ہو سکتا ہے کہ مکمل بھی ہو چکا ہو کہ وہ یہ وہ پیدل رستہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تو آپ کا گھر تو وہی تھا نا جو آپ مصر نبوی ہے یہی آپ کی محات المومنین کے سارے حجرے اسی مسیح نبوی کے اندر ہیں تو یہاں سے مسجد قبا آپ جس رستے کو اختیار کرتے تھے وہ پیدل ٹریک اب بنا لیا گیا ہوگا مکمل ہو گیا ہوگا یہ وہ چالیس پینتالیس منٹ کا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ رستہ بنتا ہوگا بہت سارے لوگ آج کل اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز مسجد نبی میں پڑھتے ہیں اور پھر پیدل چلتے ہیں اور جا کر چالیس پینتالیس منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں مسجد قبا اور اشراق کی نماز وہاں پر پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ ایک عمرے کا ثواب ہے جو مدینہ نورہ میں رہتے ہوئے انسان کو مل سکتا ہے تو یہ وہ اچھا آپ کی جو ہجرت ہے یہ مورخین سیرت نگاروں کی تاریخیں الگ الگ ہیں مشہور سیرت نگار ہیں محمد ابن اسحاق ابن اسحاق کہلاتے ہیں ان کی جو روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبا میں تشریف لائے کبا میں جو رونق افروز ہوئے آپ آ کر تو کہتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا اور بارہ ربیع الاول تھی نبوت کا تیرواں سال تھا نبوت کا تیرواں سال اور بارہ ربی الاول اور پیر کا دن تھا اور بعض دیگر سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ آپ ستائیس سفر کو, مکم کو مکم مکرمہ سے روانہ ہوئے یعنی گھر سے روانہ ہوئے تین دن آپ نے غار سور کے اندر قیام فرمایا اور یکم ربی الاول کو آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور ساحل کے رستے سے چلتے ہوئے آٹھ ربیع الاول کو آپ دوپہر کے وقت کبا کے اندر پہنچے اس لحاظ سے اگر وہ تین دن بھی شامل کر دیں تو آٹھ اور تین گیارہ دن کا سفر بنتا ہے جس میں تین دن غار کے اور اگر غار کے تین دن نہ ڈالیں بیچ میں تو آپ ایک پیر کو مکہ مکرمہ سے گویا چلیں غار سور سے چلیں اور اگلے پیر کو آپ کبا پہنچے ایک ہفتے کے اندر آپ نے یہ سفر طے کیا اچھا یہ کبا پہنچنے کے بعد آگے اس کا ذکر آ جائے گا لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہجرت کی بات کے بعد اب آگے بات چل رہی ہے سعیدہ عمر فاروق یہ کہ ہجری تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے نبوت کا تو یہ تیرواں سال ہوا اور یہیں سے ہجرت کے ساتھ آپ کی تاریخ کا آغاز ہوا تو ہجرت تو آپ نے بال ربی الاول کے مہینے میں فرمائی ہے لیکن ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا گیا ہے ایک روایت تو یہ کہ یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا لیکن زیادہ مستند روایت جو ہے وہ یہ کہ سعیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا تھا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں سترہ ہجری کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو موسی الشعری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کیونکہ مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا کہا کہ آپ کی جانب سے ہمیں جو فرامین آتے ہیں پوری اسلامی مملکت میں جو آپ کے خطوط جاتے ہیں احکامات کے ان پر تاریخ نہیں ہوتی اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ کوئی خط آگے پہنچ گیا کوئی پیچھے پہنچ گیا کوئی بندہ جو خط لے جانے والا ہے اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کا خط نہیں پہنچا دوسرا پہنچا تو جب فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں اگر تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کا لیٹسٹ حکم کیا ہے کیونکہ تاریخ نہیں ہے اس کے اوپر تو اگر کوئی تاریخ اس پر ہو تاکہ ہمیں ترتیب وار پتا چلے کہ آپ نے پہلے یہ حکم فرمایا پھر یہ حکم فرمایا پھر یہ حکم فرمایا تو بڑی معقول بات تھی اور اسلامی سلطنت چونکہ وسیع ہو رہی تھی مدینہ تا تو محدود نہیں تھی مسلمان صحابہ کرام کے لشکر اور فاتحین جو ہیں وہ اسلامی سلطنتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سترہ ہجری کے اندر آپ صلی اللہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ کیلنڈر یا تاریخ کو طے کرنا تو کون سی تاریخ طے کی جائے تو امام سرخسی کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے عیسائیوں کے ساتھ تشبہ ہے یہ ولادت کا دن منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اس لیے اس سے کیلنڈر کا آغاز نہیں ہو بعض لوگوں نے کہا بعض صاحبہ نے مشورہ دیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے کیلنڈر کا آغاز کر لیا جائے تومرے فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی وفات تو ایک حادثہ ایک کبرہ تھی ایک مصیبت عزما تھی ہمارے لیے تو آغاز اتنی حادثے سے اور آغاز کسی مصیبت سے جو ہم مصیبت کار بھی مصیبت کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا صدمہ جس سے پہنچا بہت بڑی تکلیف جس سے پہنچی تو کہتے ہیں اس سے کیلنڈر کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی پسند نہیں فرمایا پھر اس پر اتفاق ہوا بڑے مشورے کے بعد کہ چونکہ ہجرت وہ دن ہے جس کے اندر حق و باطل کو اللہ جہ شاہ رح نے الگ کیا اور ہجرت ہی کے بعد جو اسلام کے شاعر ہیں یعنی جمعہ اور عیدین قائم ہوا ہے جو شاعر اسلام میں بہت بڑی چیز ہے جمعہ اور عیدین کے اجتماعات مسلمانوں کے شعار میں سے اور پہلا جمعہ چونکہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا اس لیے اس پر پھر اتفاق ہوا کہ ہجرت کیلنڈر جو ہوگا اس کا آغاز ہجرت سے ہوگا اور ہجرت اگرچہ ربی الاول میں ہوئی ہے مگر چونکہ محرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نیت فرما لی تھی اس لیے محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز گی ہجری کیلنڈر کا آغاز تو قبا میں آپ نے جو چند قیام فرمایا اور آپ جب نکلے قبا سے کچھ دن کے بعد تو مدینہ منورہ کی طرف نکلے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے تو آپ ایک قبیلہ ایک محلہ ہے جس کو بنی سالم کہتے ہیں محلہ بنی سالم تو اس محلہ بنی سالم میں جب آپ پہنچے تو وہاں جمعہ کا وقت آ گیا یہ پہلا جمعہ تھا کبا میں تو نماز پڑھی نمازوں کا آغاز ہو گیا کبا کی مسجد میں پہلا جمعہ کبا میں نہیں ہوا بلکہ وہاں عام نمازیں پڑھی گئیں جس کے اوپر وہ آیات ہو یہ بنی سالم کے محلے میں جب آپ کبا سے نکل کر مدینہ کی طرف چلے تو یہاں پر آپ کا جمعہ آیا اور یہ جمعے کی پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس نماز میں جو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا یعنی جو آپ نے تقریر فرمائی جس کو خطبہ کہتے ہیں جمعے کا اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں یہ خطبہ حدیثی کتابوں کے اندر پورا کا پورا موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں البدایہ و کے اندر تبری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کی خاص بات ہے وہ میں آپ کو خطبے کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد سنانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پڑھا کہ الحمد اللہ ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ناشکری نہیں کرتا کفر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور مئ عزت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بے شک گمراہ ہوا اور شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہوا میں تم کو اللہ کے تقوے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو جو بہترین وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے یعنی آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے آخرت کی ترجیح پر آمادہ کرے اور تقوے اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے پس تم لوگ بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالی نے تم کو ڈرایا ہے اور تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں کوئی واضح نہیں اور بے شک اللہ تعالی کا تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا مددگار ہے مدد کرنے والا ہے اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور اس کا مقصود اللہ تعالی کی رضا ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مسلحت پیش نظر نہ ہو اور ظاہر و باطن میں کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت اور شہرت کا باعث ہے اور مرنے کے بعد ذخیرۂ آخرت ہے جس وقت انسان اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہوگا یہ چیزیں اس وقت کام آئیں گی اور تقوے کے خلاف جو کام ہے یہ اس کے اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے ان کاموں کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہو جائے جو میں نے تقوے کے خلاف کیے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے لہذا مہربان اور اپنے قول میں سچے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں اللہ کے قول اور اس کے وعدے کے اندر خلاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ماں یبدل القول الدیہ وما انا غلّہ مل <الْعَبِيد> میری بات بدلتی نہیں ہے میں اپنی بات بدلنے والا نہیں ہوں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں پس دنیا اور آخرت میں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اجر عظیم عطا فرم فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہی کامیاب ہوا اور یاد رکھو کہ تقوا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے اور تقوا ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث بنے گا اور درجات کی بلندی کے باعث بنے گا اور وسیلہ ہوگا اس لیے تقوا میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو اس میں کمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو اللہ نے تمہاری اطاعت کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا رستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر امتیاز ہو جائے جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اسی خوبی اور حسن کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے دشمن اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور ان کی راہ میں جہاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے مسلمان کا مطلب اپنا متی اور فمبردار بردار رکھا ہے پس اس نام کی لاج رکھو اور منشائے خدا یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ حجت کے قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوگا ہوگا اور جو زندہ رہے گا وہ بھی حجت کے قائم ہونے کے بعد زندہ رہے گا اور کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اللہ کی قوت کے بغیر ممکن نہیں پس کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ضرر سے بچائے گا اور کوئی شخص اس کو ذر نہیں پہنچا پائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ پر لوگوں کا حکم نہیں لوگ اللہ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے تمام لوگوں کا اللہ مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو لوگوں کی فکر میں مت پڑو اللہ تعالیٰ سب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اللہ اکبر ولا ولاقوۃ اللہ العظیم یہ خطبہ ارشاد فرما اس خطبے میں دیکھیں کہیں پر اہل مکہ کا ذکر نہیں ہے کہیں پر اس تقریر میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مکے والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں ہمیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہم ہم یہاں آ گئے ہم یہاں. سارا ذکر جس چیز کا میں نے پورا خطبہ آپ کے پڑھ پتا چلو, پتا چلو اس کے سامنے پڑ دیا تاکہ پتہ چلے اس کا موضوع کیا تھا عنوان کیا تھا اور اس میں ذکر ہے تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا تقوے کا تقوے کے فوائد کا اور تقوا نہ ہونے کے نقصانات کا یہ آپ کے خطبے کل اور آخرت کی تیاری کرنے کا یہ اس کا لبے لباب تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ امبیا علیہ صلاحت اپنے مشن میں اپنی بات میں اس قدر یکسو ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ چھوٹی اور عام باتیں نہیں کر رہے ہوتے روز مرہ کے حالات حاضرہ نہیں سنا رہے ہوتے لوگ. وہ لوگوں کو وہ بڑی بڑی اور اہم ترین باتیں بتاتے ہیں جس کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے اس پورے خطبے کو سن کر یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی ایسی عظیم و شان شخصیت کا پہلا خطبہ ہے جو کسی ایک جگہ سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ پہنچے ہیں اور آج وہ پہلی دفعہ وہاں پر اپنے لوگوں سے بھی اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی یعنی اس خطبے کے ظاہر ہے سامنے انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجری بیٹھے ہوئے تھے جمعے سے آپ فارغ ہوئے پہلا جمعہ جو قائم ہو گیا مدینہ منورا میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے قبع قبع سے باہر قبا سے باہر نکل کر اور بنو سالم کے محلے کے اندر ادھر سے جو آپ آگے ہو کر باہر نکلے تو اب آپ نے اونٹنی کے اوپر اپنے ساتھ سعید نہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور اب منظر یہ ہے کہ صحابہ سارے آپ کے ساتھ ہیں جو مدینہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے انصار کے دونوں قبائل اوس بھی اور خزرج بھی اپنے پورے ہتھیار اٹھائے ہوئے پورے طور پر آپ کی اونٹنی کے دائیں بائیں ایک ان جانساروں کا ایک لشکر جرار ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور اب سب لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو میزبانی کے شرف بخشیں ان کے مہمان بنے اور ان کے گھر کے اندر آپ قیام فرمائیں تو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے جس کا گھر اب جب مدینہ شروع ہو گیا تو لوگوں کے گھر آ رہے ہیں سڑک رستے کے دائیں بائیں تو جس کا گھر آ رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ یار رسول اللہ میرا گھر حاضر میری جان میرا مال میری اولاد میری ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسا کام فرمایا جو کہ سب کی دلداری اس کے اندر ہو گئی اب اگر آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ برونجار جار کے قبیلے کے جو گھر شروع ہوں گے وہاں جائیں کیونکہ وہ آپ کے دادا کا ننیال تھا عبد المطلف کا ننیال تھا تو آپ کی خواہش یہ تھی رشتے داری کے بھی حقوق ہوتے ان کے ساتھ براہ راست داری ہے کہ میں وہاں جا کے ٹھہروں لیکن آپ نے خود اس کا اظہار نہیں فرمایا آپ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے دباؤ چھوڑ دو اس کو فعنہا ممورہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا جہاں اللہ تعالی چاہتے ہیں یہ وہیں پر جا کر ٹھہرے گی اور جہاں پر جا کر یہ بیٹھے گی اس گھر کے اندر میں قیام کروں گا انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں کی چھتوں کے اوپر اور رستوں کے دائیں طرف کھڑی ہوئی تھیں اور وہ, وہ مشہور جو تلا البدرو علینا منسنیات الوداء طلع البدر علین کا مطلب ہے کہ آج ہمارے اوپر چودوی کا چاند طلوع ہوا ہے اور وہ منسنیات الوداع اور سنیات الوداع جہاں مدینہ میں آنے کا جو رستہ ہوتا ہے جس طرف سے آ رہے تھے اس ودا کہتے ہیں جہاں سی آف کرنے کو سنیات الوداح کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے مساف جہاں سے جانے والوں کو سی آف کیا جاتا ہے کسی جگہ پر الوداع کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جہاں سے الوداع کیا جاتا ہے وہیں سے خیر مقدم بھی وہیں سے ہوتا ہے لوگ آتے بھی وہیں پر ہیں تو کہا کہ اس طرف سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہوا ہے وہ جب شکر علینا ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے ماد جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی باقی ہے ہمارے اندر اس وقت تک ہم پر واجب ہے ہم انصار کے اوپر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ائل مب فینا اے وہ مبارک ذات جو ہمارے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں جی طبل امر المتا آپ جو لے کر آئے ہیں وہ وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی جس کو مانا جائے گا جس کی اطاعت کرنا واجب ہے آپ کی باتوں کو اور پھر کہا کہ نحن جوار من ممبنی نجار ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں وہ بچیاں اپنا تعارف کرا رہی ہیں کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں یا حب محمد من منجار کیسی خوش قسمت ہے ہم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہوں تو یہ پڑھتے ہوئے اور پھر جا نبی اللہ جا رسول اللہ اللہ, اللہ, اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول آئے برائے ابن عازب کی روایت ہے کہ میں نے مدینہ میں ساری زندگی لوگوں کو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اہل مدینہ کی خوشی اور مسرت کا اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا اور کہا کہ میں نے کسی اہل مدینہ, مدینہ کے اوپر اس سے زیادہ غم نہیں دیکھا جب مدینہ کے پتھروں پر بھی اور پہاڑوں پر بھی اور اس کی فضا پر بھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ جب آئے اور وہاں حبشیوں نے اس خوشی کے اندر اپنے نیزوں کے کرتب بھی دکھائے آپ کی آپ کی تشریف آوری کی خوشی کے اندر اور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ مدینہ کا چاند اور سورج کی طرح روشن تھا آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے تو آپ نے کہا کہ اٹھنی چھوڑ دو داؤ ہا فن یہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے تو یہ گئی اور جا کر وہی بنو نجار کے محلے کے اندر جو آپ کے دادا کا ننیال تھا وہاں جا کر یہ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھی جس جگہ اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. وہاں بیٹھی اور مگر آپ اس سے اترے نہیں اس کے بعد وہ پھر کھڑی ہوئی اونٹنی اور جا کر حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھی اس پر آپ اس سے اور پھر اٹھی اور دوبارہ پہلی جگہ پر آئی تیسری دفعہ آپ اس پر اترے اور حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر طے ہو گیا کہ آپ یہاں پر اتریں گے آپ کا سامان جو تھا وہ انہوں نے لے کر آپ سے کہا کہ رسول اللہ آپ اوپر قیام فرمائیں اور میں ان کے گھر کی دو منزلیں تھی تو کہا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں آرام رہے گا میں نیچے آپ نے فرمایا کہ مجھے ملنے والے لوگ آتے جاتے تو تم اوپر تمہارے اوپر سے گزر کر آئیں گے اس سے مجھے میں نیچے رہ جاتا تم اوپر تاکہ تمہیں آسانی رہے اچھا یہ جو آخری بات کر کے وقت پورا ہو گیا یہ جس جگہ پر آپ آ کر ٹھہرے یا جو گھر ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو سیرت کی پرانی ساری کتابوں کے اندر زرقانی کے اندر وفا الوفا کے اندر ان کتابیں موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تباہ تھا قرآن میں بھی تبا کا ذکر ہے یمن کے بادشاہ کا ایک لقب تبا ہوا کرتا تھا اور یہ بادشاہ جو تھا یہ ایک دفعہ آپ کی تشریف آوری سے بہت پہلے سینکڑوں سال پہلے یہ ادھر سے گزرا یسرپ سے اس کے ساتھ چار سو علما تھے اس کے قفلے کے اندر تورات کے تورات کے ماہرین تھے وہ سارے علماء تو انہوں نے ان چار سو علماء نے جو اس کے ساتھ تھے طبا کے انہوں نے جب یہ یسرف سے گزرا بادشاہ تو اس سے کہا کہ ہمیں یہیں چھوڑ دیں اسی سرزمین پر رہنے کی اجازت دیتے ظاہر اس کے ساتھ اپنے لشکری اور بھی تھے یہ تو علماء کے ساتھ تو اس نے کہا کیا وجہ ہے? تم لوگ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں? اس سرزمین میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ان علماء نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے وہ آخری زمانہ جس میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ زمین جو ہے جہاں ہم اس وقت ہیں میں یہ, یہ ان کا دار الحجرہ ہوگا یہاں وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود ہوں تاکہ وہ جب آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں جیسے ہمیں کتابوں میں کہا گیا ہے آسمانی کتابوں میں تو اس بادشاہ نے ان علماء کو وہاں پر قیام کی اجازت دے دی اور ان سب کے لئے مکان بنوایا یسرف کے اندر اور اس کے بعد اس نے ہر ایک کو پیسے ویسے بھی دیے اور ان کو وہاں بات کر دیا ایک مکان کہتے ہیں کہ اس طبا نے بنوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر اس نبی نے آنا ہے تو یہ مکان میں ان کے لیے بناتا ہوں اس میں اور آپ کے نام اس نے ایک خط لکھا اور اس کے اندر جس کا یہ تھا کہ شہید تو وہ اشعار ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مشتبہ احمد مصطفیٰ اللہ تعالی کے برحق رسول ہیں اگر میری عمر اتنی ہوئی کہ میں نے ان کو پا لیا اگر اللہ نے مجھے اتنی عمر دی تو میں ان کا مددگار اور ان کا معین ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور یعنی ان کے ان کے سے تلواروں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا اس خط پر توبا نے اپنی مہر لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا اور کہا کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ پایا آخر الزما کا تو یہ میرا عریضہ ان کو پیش کر دینا اگر تم نے نہ پایا اور تمہاری موت آنے لگی تو اپنی اولاد کو دے دینا اور ان کو یہ وسیعت کرنا کہ اگر ان کے زمانے میں آئیں تو میری طرف سے یہ مکان اور یہ خط پیش کریں اگر ان کے زمانے بھی نہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے اور یہ مکان وہی مکان تھا جو تبا کے بادشاہ نے بنوایا تھا اور جب آپ تشریف لائے خود بخود اللہ تعالی نے وہاں پر ان کو پہنچایا اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہنچے وہاں پر یہ روایت بھی انہیں سیرت کتابوں میں لکھا ہے لکھی ہے کہ وہ جو خط تھا جو چمڑے پر تھا یا ہڈی پر تھا اس زمانے میں جو بھی چیز تھی وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جو سینکڑوں سالوں کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا اور تو اس لیے بعض علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام نہیں فرمایا بلکہ حضور کے مکان میں ابو ایوب انصاری مقیم تھے ان کے انتظار کے اندر اللہ شاہشاء اللہ آگے اس کو گرفتیں چلائیں گے